أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعيم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا إني لكم, إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتا الذين من قبلهم من رسول, من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا یستاجلون فویل نقف مہم الذي یوادون مقصد سوریات کا اثبات القیامہ سورت میں قیامت کا اثبات کیا جاتا ہے شواہد کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے سورت کے آغاز میں چار شواہد یہ ذکر کیے گئے کہ ایک قول کے مطابق ہواؤں کے ذریعے اور دوسرے قول کے مطابق چار مختلف چیزوں کو گواہ بنایا گیا ہواؤں کو بادلوں کو کشلیوں کو یا ستاروں کو اور فرشتوں کو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں جزا اور سزا یہ واقع ہوگی پھر ایت نمبر سات میں آسمان کو گواہ بنایا گیا وسما ارزا تلحبک اور زجر دیا گیا منکرین قیامت کو منکرین رسالت کو منقرین قرآن کو پر صفات ذکر کی گئی منکرین قیامت کی اور انہیں تخویف دی گئی پرایت نمبر پندرہ سے انیس تک کیونکہ قرآن جب جٹھلانے والوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ متقین پرہزگاروں ایمان والوں کی صفات ذکر کرتا ہے اور ان کی پانچ صفات یہ ذکر کی گئیں تقوی احسان اور راتوں کو عبادت کرنا اور اللہ سے بخشش طلب کرنا اور مال خرچ کرنا پھر آیت نمبر بیس اکیس بائی تئیس میں بعض بادل الموت پر اور اس بات توحید پر دلائل ذکر کیے گئے زمین آسمان اور انسان کے اپنے نفس سے پرایت نمبر چوبیس سے آیت نمبر چھیالیس تک ان آیات میں پانچ اقوام محلکہ اور اقوام مکذبہ ان کی ہلاکت کا بیان کیا گیا لیکن ان کے بیان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ اس میں بشارت کی آیات ذکر کی گئیں کہ اللہ صرف قوموں کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے جیسا کہ ابراہیم جو اللہ کا تابے دار بندہ تھا اور اللہ نے انہیں خوشخبری دی اور اللہ کی رحمت یہ اللہ کے غضب پر غالب ہے اور پانچ مختلف اقوام کی ہلاکت کے واقعات ذکر کیے گئے یہ جی قومِ لوت قوم فرعون قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح یہ جی اب یہاں سے <coughs> یہ جی پھر بعض دلائل یہ ذکر کیے جاتے ہیں بعض بادل موت پر پھر آسمان اور زمین کی پیدائش جی ان کے ذریعے بعض بادل موت پر دلائل یہ پیش کیے گئے ہیں اور یہاں پہ جو, جو قانون ازدواج ہے یعنی چیزوں کو جوڑا بنانے کا جو قانون ہے تو اسی سے آخرت پر بھی استدلال کیا گیا ہے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت پر بھی استدلال کیا گیا ہے دنیا میں ہر چیز اللہ نے وہ جوڑا جوڑا پیدا کی ہے کسی چیز کا جوڑا ہونا دو ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں وہ نر اور مادے کا تصور بلکہ جوڑا ہونا یعنی ایسی دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کو مکمل کریں اور ایک مقصد کو پورا کریں مثلاً جی انسان اپنے پاؤں میں یہ دو جوتے یا چپل اب یہ بھی ایک جوڑا ہے تو ان میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے لیکن انسان جی اسے پہن کر سفر کرتا ہے انسان اسے پہن کر ایک مقصد اور ایک منزل تک وہ چل پڑتا ہے انسان کے پیر یہ تکلیف سے بچ جاتے ہیں جی اسی طرح جنت اور جہنم جی ان کا اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے جزا اور سزا کے لیے تو اسی طرح آسمان اور زمین یہ بھی ایک جوڑا ہے اور اللہ نے کائنات میں ہر ایک چیز جی اگر ایک چیز اوپر ہے تو نیچے یہ آسمان اوپر ہے تو نیچے زمین اللہ نے پیدا کی ہے یا اسی طرح فرشتے پیدا کیے ہیں تو ان کے مقابلے میں جنات ہیں یا اسی طرح انسان ہیں تو انسان کے مقابلے میں پھر جنات یا انسان کے مقابلے میں حیوانات یہ چیزیں تو دنیا میں ہر چیز وہ جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے تو یہاں پہ بعض بادل موت پہ اور آخرت پہ استدلال اسی سے ہے کہ اگر آخر دنیا اللہ نے پیدا کی ہے اور اگر آخرت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو اللہ نے کائنات میں ہر ایک چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے تو پھر تو وہ نہ ہوا اور دنیا اور آخرت یہ ایک جوڑا ہے دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں دنیا یہ عمل کے لیے ہے یہاں پہ اللہ دنیا میں عام طور پہ مخلوق کو ان کے عمل کا بدلہ نہیں دیتے اور آخرت یہ جزا اور سزا کے لیے ہے وہاں پہ پھر عمل نہیں ہے تو اگر یہاں پر صرف دنیا ہی ہوتی آخرت نہ ہوتا تو بہت سارے انسان وہ نیک اعمال کرتے ہیں اچھائی کا راستہ اپناتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا وہ نہیں ملتی بہت سارے مظلوموں کو ان کے ظلم کی ان کے ظلم کا جو بدلہ ہے وہ انہیں نہیں مل پاتا تو اسی لیے آخرت وہ ضرور ہونی چاہیے اور اگر صرف آخرت ہوتی دنیا نہ ہوتی تو پھر جزا اور سزا کا یہ فیصلہ یہ کس بنیاد پہ کیا جاتا تو اسی لیے دنیا کے ساتھ آخرت کا ہونا یہ ضروری ہے اسی طرح یہ توحید پر بھی دلائل ہیں دنیا میں ہر ایک چیز اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کی ہے سوائے ایک ذات کے کہ جو اکیلا ہے وہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی جوڑا وہ نہیں ہے سما بنائی نہ بےآ دن وہ اور آسمان کو بنایا ہے ہم نے بے یہ اپنی قدرت سے بے آئی دن یہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنی قوت اور قدرت سے یہاں پہ جو راجہ مانا ہے عید کا وہ قوت اور قدرت ہے کیونکہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ عید یہاں پہ یعنی یہ ید کی جمع نہیں ہے بلکہ دیگر جگہوں پہ جیسے آتا ہے کہ عید نہ ہو تو یہ اس باب سے ہے آد یہ بمانے قوت اور قدرت کے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یت کی جمع ہے اصل میں عیدی تھا اور یعنی عیدین تھا تو زمہ جو ہے وہ یا پر ثقیل تھا تو یا گر گئی عام طور پہ صرف میں جو ہم جو قازن میں جو عمل کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس سے جو یا ہے وہ حذف کی گئی ہے بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ مراد ہے لیکن اگر ہاتھ بھی مراد لے لیا جائے تو پھر اس سے مراد بھی قدرت اور قوت ہی ہے تو اسی لیے مانا قوت اور قدرت کا وہ سما بن بےآ اور آسمان کو بنایا ہے ہم نے بےآئی یہ اپنی قوت سے اور قدرت سے یعنی اتنا بڑا آسمان یہ اللہ نے اپنی قوت اور اپنی قدرت اور طاقت سے بنایا ہے وہ ان لمو اور بے شک ہم ہیں لمو لمو سعون وسعت دینے والے موسع وسعت دینے والے کشادہ کرنے والے ہم ہی ہیں کشادہ کرنے والے تصحیل میں ابن جزئی نے لمو کے تین معنی کیے ہیں وہ کہتے ہیں ایک معنی لمو کا موسع منسی سے بمانے طاقت کے جیسے سورہ بقرہ دو سو چتیس میں گزرا تھا قدر وہاں پہ جس شخص کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے مال کی قوت اور طاقت دی ہے تو اس پر جو مہر ہے تو وہ اس کی طاقت کے مطابق عال المن تو یہاں پہ لموسعون بمانے قادرون وہ ان اور بے شک ہم ہیں لموسون قدرت رکھنے والے وسا جیسے لا اللہ نفسن اللہ تو طاقت کو کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہ آسمان کو ہم نے اپنی قوت اور قدرت سے طاقت سے بنایا ہے اور بے شک ہم ہیں قدرت رکھنے والے یعنی یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ نے اس بڑے آسمان کو اور اس بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے یا دوسرا معنی و این نا اور بے شک ہم ہیں لمو کشادہ کرنے والے یعنی آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو فاصلہ اللہ نے یہ رکھا ہے یہ جو فاصلہ اللہ نے رکھا ہے اور یہ جو کشادہ پیس اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج سائنس وہ آسمان کے سائنسدان وہ آسمان کے وجود کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان اتنی گنجائش اور اتنی فراخی اور کشادگی رکھی ہے کہ آج انسان اور سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ آسمان کے وجود کو وہ مان سکیں اور آس کیونکہ سائنس تو تجربے کا نام ہے اور سائنس تو انہی حواس پہ حواس خمسہ پہ یہ مبنی ہے اور اسی حواس خمسہ پہ کہ جو چیزیں انسان اسے محسوس کر سکتا ہے دیکھنے کے ذریعے سونگھنے کے ذریعے چھونے کے ذریعے وہ جو حواس ہیں تو سائنس تو انہی چیزوں پر یقین رکھتی ہے لیکن یہ قرآن کہتا ہے وہ سما ا بنا بنا اور جگہ جگہ قرآن نے اس کی جو آبادی ہے اسے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ آسمان یہ ایک مخلوق ہے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے بنایا ہے اور یہ کوئی خلا نہیں ہے اور یہ کوئی دھواں نہیں ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ اس کی تعویلات کرتے ہیں کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے بغیر عمدن جی آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے اور بغیر ستونوں کے اسے میں نے کھڑا کیا ہے تو ستون یہ دھوئے کے نہیں ہوتے اور ستون یہ کوئی خالی خولی خلا کے نہیں ہوتے و ان <لَمُوسِعُون> ہاں البتہ اس سے وہ اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ سائنس جو اس کا قول کرتا ہے آج سائنس دان یہی کہتے ہیں کہ وہ جو بگ بینگ ہے وہ جو بڑا ہے انفجار عظیم ہے تو وہ جو ایک بڑا دماکہ ہوا تھا تو آج بھی کائنات اس میں برابر ایکسپینشن ہو رہی ہے اور برابر اس میں وسعت آ رہی ہے اور کائنات یہ روز بروز دن بدن یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ و انا لموسعون میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ والسماء بنایناها باید و انا لموسعون اور بے شک ہم ہیں کو کرنے والے اور یا و انا لموسعون اور بے شک ہم ہیں کو کرنے والے کیا معنی یعنی مراد یہ ہے کہ اوپر کہ اس آسمان سے اوپر ہم بارش برساتے ہیں اور پھر اس سے نیچے ہم رزق جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں اور اس میں وسعت دینے والے وہ ہم ہی ہیں وہ سما نہ بےآ دن ہر ایک چیز میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کشادگی اور فراخی وہ پیدا کرنے والا ہے یہ آج دنیا کی آبادی دیکھ لیں دنیا کی آبادی وہ بھی جس طرح یہ کائنات یہ مسلسل پھیل رہی ہے اسی طرح دنیا کی آبادی وہ بھی بڑھ رہی ہے پہلے انسانوں کے لیے جو رزق پیدا ہوتا تھا تو وہ ان کی ضرورت کے لیے کافی تھا لیکن آج رزق میں فراخی اور وسعت اور کشادگی وہ مزید آئی ہے وہ ان یہ تمام معانی کو یہ شامل ہے ورد فرش نہا فن الماہدون اور زمین فرش نہا بچھایا ہے ہم نے اسے اور یہ انسان کی نظر کے مطابق ورنہ زمین تو ہے گول لیکن اسے بھی اللہ نے اتنی ایک بڑی مخلوق پیدا کیا ہے کہ بظاہر یہ ایک فرش کی مانند وہ محسوس ہوتی ہے اور انسان اس پر بڑی آرام سے وہ زندگی گزارتا ہے ول اردف اور زمین کو بچھایا ہے ہم نے اسے بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا ہے فن عمل ماہدون تو پس کیا خوب ہے ہم بچھانے والے کہ اس میں انسان فصل اگانے کے لیے اس میں حل بھی چلا سکتا ہے اور انسان اس میں دھنستا بھی نہیں ہے آبادی بھی کر سکتا ہے اور کتنی سینکڑوں منزلہ عمارتیں اس پر بنا سکتا ہے فنعم ماہدون تو پس کیا خوب ہے ہم بچھانے والے اور زمین کو اللہ نے گول پیدا کیا ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج زمین پر زندگی گزارنے کے یہ جو یہ جو سائیکل ہوتا ہے پانی اور بارشوں کا تو زمین زمین میں یہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یہ سرے سے حرکت ہی نہ کر سکتی ہوتی لیکن اللہ نے اسے پیدا ہی اسی انداز سے کیا ہے تو پس کیا خوب ہیں ہم بچھانے والے ومن کل شئن خلقنا اور ہر ایک چیز اور ہر ایک چیز خلقنا بنایا ہے ہم نے اسے زو جوڑا جوڑا لال لقم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو بعض بادل موت پہ بھی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر بھی تو جب بات ایسی ہے کہ اللہ نے یہ کائنات یہ پیدا کی ہے انسانوں کی نصیحت کے لیے کہ اللہ کی توحید وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے تو ففر رو تو پس دوڑو اے اللہ اللہ کی جانب اللہ کی طرف فرار اے اللہ لبکو اللہ, اللہ کی طرف یہ اللہ کی طرف لبکو اور یہاں پہ اے اللہ ففرو رو اللہ ففر رو اللہ دین اللہ, اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے دین کی طرف لبکو ففرو رو اللہ, اللہ توحید اللہ اللہ کی توحید کی طرف دوڑو ففرو رو اللہ اللہ کی رضا کی طرف دوڑو اللہ کی کتاب کی طرف دوڑو یہ تمام چیزیں اس میں مراد ہیں ففر رو ا اللہ تو پس کو اللہ کی طرف اور یہاں پہ قرآن نے وہ چاروں جو مقاصد ہیں تو وہ ذکر کیے ہیں توحید بھی ذکر کیا ہے رسالت بھی ذکر کیا ہے قرآن بھی ذکر کیا ہے اور آخرت یہ چاروں عقائد قرآن نے یہاں پہ یہ بیان کیے ہیں اس رکو میں ففرو ا اللہ صوفیاء کرام یہ تصوف میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں منزلت الفرار کہ اللہ کی طرف لپکنا اللہ کی طرف دوڑنا علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں اس پر مستقل فصل یہ باندھا ہے مدارج السالکین منازل ایاک نعبد و کا نستعین یہ پوری چار جلد کی کتاب ہے عام طور پہ دو جلدوں میں بھی یہ مل جاتی ہے اور یہ صرف ایک آیت پہ ہے سورہ فاتحہ کی جو ایک آیت ہے ایاک کا و ایاک کا تو یہ علامہ ابن قیم کی صرف اس ایک اس ایک آیت پہ ہے یہ اور اصل میں یہ ان سے پہلے علامہ ابن قیم یہ آٹھویں صدی ہجری کے عالم ہے اور چوتی صدی ہجری کے ایک اور عالم ہے تو یہ ان کی کتاب ہے منازل السائرین تو یہ علامہ ابن قیم کی اس کتاب کی شرح ہے مدارج السالکین تو اس میں انہوں نے اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو ایک درجہ ہے اور ایک سیڑھی ہے اس کی وہ ہے فرار اے منزلت الفرار یعنی فرار اے اللہ کی جو سیڑھی ہے تو یہ بھی یا کنا ابود ویا کنستعین کے منازل میں اور اس کی سیڑھیوں میں ایک یہ بھی ہے اور اسی آیت کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فرار اصل میں یہ ایک چیز سے بھاگنا دوسری چیز کی جانب تو پھر انہوں نے یہ تمام مثالیں یہ ذکر کی ہیں کہ انسان شرک سے اللہ کی توحید کی طرف بھاگے کہ اسی طرح کفر سے شرک سے ایمان کی طرف وہ بھاگے مخلوق پر اعتماد کرنے سے وہ اللہ کی طرف توقل کرے اور اللہ پر بروسہ اور اعتماد کرے یہ وہ فرار اللہ ہے اور اللہ کی کتاب کی طرف وہ آئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو پس بھاگو لبکو اللہ کی طرف انی لکم منہو نظیر مبین اس میں اس باتِ رسالت بے شک ہوں میں تمہارے لیے منہو اللہ کی طرف سے نظیر مبین ڈھرانے والا مبین ظاہر کھول کر میں ڈرانے والا ہوں تمہیں اللہ کی جانب سے ابرد شرک و اللہ کی توحید کی جانب اشارہ تھا تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں توحید تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ شرک سے برات کا اعلان نہ کیا جائے تو یہاں پہ برات عن شرک ولا تجعلوا مع الله اله الاخر اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ الہ اخر مددگار دوسرا حاجت روا دوسرا الہ حاجت روا مشکل کشا اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ الہ اخر حاجت روا اور انی لکم منه نذیر مبین بیشک ہوں میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر مبین ڈرانے والا ظاہر کھول کر اور ظاہری طور پر میں ڈرانے والا ہوں کوئی چوری چپے نہیں آیا اب اس ابس میں تسلی ہے اللہ کے پیغمبر کو ایک ما من منخبل رسول اور اسی طرح نہیں آیا اللذین ان لوگوں کے پاس من قبلہم کے جو ان سے پہلے ہوئے ہیں قوم آت قوم سموت قوم نو فرعون یہ ساری اقوام نہیں آیا ان کے پاس من خبل ان سے پہلے یہ مر رسولن یہ فاعل ہے عطا فیل کے لیے مر رسول ان کوئی بھی پیغمبر یعنی ان سے پہلے ان قریش سے پہلے ان موجودہ منکرین سے پہلے دیگر اقوام کی طرف کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا اللہ قالو مگر کہا ان کی قوم نے ساحر یہ جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے ساحر اسے اس وجہ سے کہتے تھے یا اللہ کے پیغمبر پر بھی یہی فتوہ انہوں نے اسی وجہ سے لگایا تھا کہ کوئی بھی ان کی بات سنتا تو اللہ کی کتاب میں وہی میں وہ اثر اتنا ہے کہ اس کی اثر اس کے اثر سے متاثر ہو کر لوگ اس پر یہ فتویٰ لگاتے تھے کہ یہ ساہر ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے شہر میں لپیٹ لیتا ہے بخاری کی روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ ان بعض بیان وہ جادو ہوتے ہیں تو جادو اسے اسی وجہ سے کہا ہے کہ لوگ ان باتوں کے سحر میں وہ آ جاتے ہیں اس پر وہ باتیں وہ اثر کرتی ہیں تو ساحر پیغمبر کو لوگوں پر اثر کرنے کی وجہ سے کہ لوگ جب اسے سن لیتے تھے تو وہ گرویدا ہو جاتے تھے او مجنون اور دیوانا اسے اس وجہ سے کہتے کہ پوری قوم دوسری جانب کھڑی ہے اور یہ بندہ اکیلے اپنی بات پر یہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے مجنون اسے اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے دیوانا ہے یہ <coughs> <tě> اتوا سو بھی تو کیا انہوں نے وسیعت کی ہے ایک دوسرے کو بھی اس انکار پہ یعنی ایسا نظر آتا ہے کہ ہر یہ پہلے والے نے وہ جو پہلے لوگ تھے پہلے منکرین تھے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بعد والوں کو وسیعت کر کے وہ مرے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں بھی کوئی پیغمبر وہ تمہیں آ جائیں تو اس کو تم لوگوں نے جادوگر اور پاگل کہنا ہے اور اس کی بات وہ ہرگز نہیں سننی قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے کے منکرین یہ ایسے اللہ کے پیغمبر پر یہ سیم فتوا لگاتے تھے ساحر اور مجنون کا اور یہاں پہ صرف بطور نمونہ یہ دو فتوے قرآن نے ذکر کیے ہیں ورنہ اس سے اس کے علاوہ اور اور فتوے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں یہاں پہ صرف بطور نمونہ یہ دو ذکر کیے ہیں کہ گویا کے اگلوں نے بعد والوں کو وسیعت کی ہے اور تب جا کر وہ مرے ہیں قرآن کہتا ہے بل بل ازرا کے لیے آتا ہے نہیں نہیں بلکہ ان کے درمیان تو کافی زمانہ یہ پایا جاتا ہے تو انہوں نے ان کو کیسے وسیعت کی ہوگی نہیں, نہیں اصل میں ان ساروں کی فطرت وہ ایک ہے وہ بھی سرکش تھے اور یہ بھی سرکش ہیں بل ہوں قوم ان بلکہ ہیں یہ ایک قوم سرکشی کرنے والے دراصل ان کی سرشت اور ان کی فطرت وہ یکساں ہے وہ بھی توغی تھے سرکشی کرنے والے تھے اور یہ بھی سرکشی کرنے والے ہیں وہ جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا تشابہت بہت ایک جیسے ہیں ان کے دل اعتراض کرنے میں ایک جیسے ہیں ان کے دل فتوا لگانے میں ان کے دل ایک جیسے ہیں بل ہوں قوم ان بلکہ ہیں یہ ایک قوم سرکشی کرنے والے تو اب اس میں اللہ کے پیغمبر کو تسلی مبلغ کو فتول عنہم تو پس آپ ایراض کریں عنہم ان سے لیکن ایراز کا یہ معنی نہیں کہ آپ بیان نہ کریں مطلب کہ ان کے انکار کی کوئی پرواہ نہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں غرفی تمہیں اندیش زغوغائے گائے عرفی تمہیں اندیش غوغائے رقیبا آواز سگا کم نہ کو نہ درشق گدارا عرفی تم بھیک مانگتے رہو راستے پر اور تم اپنی آواز لگاتے رہو اور تم اپنا کام یہ کرتے رہو عرفی تمہیں اندیش غوغائے رقیبا اور رقیبوں کی باتوں پر کوئی کان نہ دھرو کیونکہ آوازِ سگاں کم نکو ندرس کے گدارا کتوں کے بھونکنے نے کب فقیر کا رزق وہ بند کیا ہے اور کب فقیر کو مانگنے سے کتوں کے بھونکنے نے کب اسے روکا ہے مطلب یہ کہ کتے بھونکتے رہیں گے لیکن تم اپنا کام کرتے رہو اور تم لوگوں کی باتوں کی کوئی پروائی نہ کرو فتولانہم تو پس آپ اعراض کرے ان سے فما انت بملوم بس آپ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے یعنی آپ پر کوئی ملامت نہیں بلکہ آپ اپنی ذمہ داری وہ ادا کرتے رہیں اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ فلاں جو ہے یہ جہنم میں کیوں چلا گیا آپ کی ذمہ داری بیان کرنا ہے وزق کر فن ذکر اسی لیے اس میں ترغیب سے تبلیغ ہے عسایت میں وذکر اور آپ نصیحت کرتے رہیں دیگر جگہوں پہ کس کے ذریعے قرآن کے ذریعے جیسے سورہ قاف میں آخری آیت میں گزرا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ وَذَكِّرْ اور آپ نصیحت کرے قرآن کے ذریعے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ پس بے شک نصیحت کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے المومنین ایمان والوں کو بہت سالوں پہلے کی بات ہے ایک جگہ پر ہمارے بعض تبلیغی بھائی ان کے ساتھ رشتہ داروں میں تھے ایک جگہ پہ ایک شادی کے موقع پر ایک مجلس میں بات چل رہی تھی تو وہ ایک ہمارے ایک رشتہ دار تھے تو وہ مجھے یہ ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ نے بڑا اچھا علم دیا ہے تو یہاں پر کیا کر رہے ہو جاؤ کہیں سندھ چلے جاؤ پنجاب چلے جاؤ دیگر ممالک میں چلے جاؤ اور وہاں پہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو قرآن کی دعوت دو یہ قرآن کا کام تم جو یہاں پہ کر رہے ہو یہ وہاں پہ انہیں کرو تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہاں پر یہ جو میرے رشتے دار ہیں یہ جو میرے پڑوس میں ہیں یہ جو میرے قرب و جوار میں یہ مسلمان جو بستے ہیں تو پہلے مجھ پر ان لوگوں کا حق ہے کہ میں ان لوگوں کو پڑھاؤں ان لوگوں کو سمجھاؤں ان لوگوں کو اللہ کی کتاب یہ میں ذکر کروں تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں اور یہ تو مومن ہیں، انہیں یہاں پہ سمجھانے کی کیا ضرورت ہے تو میں نے اس سے کہا کشکاش کہ کے کہ تم نے قرآن پڑھا ہوتا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وذکر کر کیا آپ نصیحت کریں پیغمبر فن ن ذکر تنف بے شک یہ نصیحت کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے ایمان والوں کو کہ اصل میں اس قرآن کی نصیحت کا فائدہ اصل میں ایمان والوں کو پہنچتا ہے اور باقی ماندہ ہماری دعوت وہ جاری ہے ہم اپنی دعوت جو ہے وہ جاری رکھیں گے سورہ اعلی میں اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ فذکر کر ان نفعات آتے تو آپ نصیحت کریں کہ اگر یہ نصیحت کرنا یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ان نفعت ذکر وہاں پہ ہم ذکر کریں گے کہ اولم تنفہ یا فائدہ نہیں دیتی تو پھر اگلی آیت میں سیا ذک کرو میں ان قریب نصیحت حاصل کرے گا اس قرآن سے وہ بندہ یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے ویتجن نبحل اشقا اور اس سے پہلو تہی اختیار کرے گا وہ اشقا وہ بدبخت تو قرآن کہتا ہے ف ان ذکر تنف المؤمنین تو پس بے شک نصیحت کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے المنی ایمان والوں کو ماخلت الجن وب نصیحت کس چیز کی کریں نصیحت اس چیز کی کرنی ہے اور یہ وہ اصل مقصد ہے کہ جس کے لیے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کو بھیجا ہے یہی وہ اصل دعوت ہے کہ جس کی بنیاد پہ پیغمبروں کو ساحر اور مجنون کہا گیا یہی وہ اصل دعویٰ ہے کہ جس کی نصیحت کے لیے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں یہی وہ اصل مقصد ہے اور یہی وہ اصل دعوت ہے یہی وہ اصل مقصد ہے کہ جو دنیا کی پیدائش کا مقصد ہے باوجود اس کے کہ پیغمبروں کو ہر دور میں جھٹلایا جٹل گیا پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن اللہ نے پھر بھی پیغمبروں کا یہ سلسلہ یہ دنیا میں بدستور جاری رکھا ہے وجہ یہ کہ انسان کی پیدائش ہوئی ہی اس مقصد کے لیے ہے وہ مقصد کیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے وہ اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی غلامی ہے وہ ماخلقۃ الجن و انص اللہ عبدون اور میں نے پیدا نہیں کیا الجن جنات کو ونسا اور انسانوں کو البدون مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں پہ اللہ نے یہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے مراد وہاں پہ توحید ہے وجہ یہ کہ مشرقین ہر دور میں وہ اپنے ظام اور اپنے گمان میں وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی وہ بندگی وہ خالص نہیں ہوتی تو قرآن میں جہاں کہیں پہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پہ مراد اللہ کی توحید والی عبادت ہے کہ جس میں صرف اللہ کو یکتا ماننا اور اللہ کو ایک ماننا اور عبادت یاد رکھیں یہ صرف یہ صرف نماز اور روزے اور زکوۃ کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت سے مراد یہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر دینا یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی ہے ماخلق الجن و زندگی کے ہر موڑ پہ کہ اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا یہی اللہ کی بندگی ہے اور یہی اللہ کی عبادت ہے کی اسی وجہ سے قرآن میں دیگر جگہوں پہ اللہ فرماتے ہیں جیسے الملک میں وہاں پہ یہ قرآن مجید نے موت اور پیدائش کی جو علت ہے وہ ذکر کی ہے لیبلو کم اکم عَمَلًا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے وہ اچھا عمل کرنے والا ہے تو عمل میں صرف نماز روزہ حج زکات یہ نہیں آتے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پہ خواہ اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو خواہ اس کا تعلق کاروبار کے ساتھ ہو زندگی کا ہر معاملہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا یہی اللہ کی بندگی ہے وہ مخلق الجن والون اور جن اور ان سے دو مخلوق اللہ نے ذکر کیے وجہ یہ ہے کہ یہی مکلف ہیں یہی مکلف ہیں اور اللہ نے انہیں ہی اپنی عبادت کے لیے یہ پیدا کیا ہے یہی مکلف ہیں مکلف کا کیا مانا مکلف کا یہ معنی کہ یہ اپنے اختیار سے عمل کرتے بھی ہیں اور اپنے اختیار سے یہ عمل نہیں کرتے یعنی اپنے اختیار سے کام کرنا اور اپنے اختیار سے کام نہ کرنا فرشتے وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ وہ بھی اقل مند مخلوق ہے لیکن اللہ نے کہ انہیں جزا اور سزا کا پابند نہیں بنایا بلکہ یہ ذمہ داری اللہ نے صرف ان انسانوں پر اور جنات پر یہ لادی ہے اور یہ آیت کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے پیدا نہیں کیا جنات کو والانسا اور انسانوں کو اللہ لیعبدون مگر تاکہ میری عبادت کریں جامی نفحات الانس میں جامی یہ بھی عبد الرحمن جامی یہ بھی ایک صوفی عالم گزرے ہیں نفحات الانس میں وہ کہتے ہیں لام تعلیل یا راداد رادات یا کلون ران قطعیات کہ قرآن مجید نے یابدون پر جو لام تعلیل داخل کیا ہے لام تعلیل یا ابودون رادات کہ جنو انس کی تخلیق یہ کس مقصد کے لیے اس کی علت کیا ہے تعلیل علت کیا ہے یا ابدون ہے یا کلون را نکرد کر دقت قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنو انس کی تخلیق میں نے صرف کھانا کھانے کے لیے کی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بریں اور پھر ڈکار لے کر وہ سو جائیں قرآن نے اس و اس لیے جنو انس کی یہ تخلیق یہ نہیں کی بلکہ یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو یہ پیدا کیا ہے خوراک کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے علاوہ یہ جو دیگر مخلوق ہے کہ ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں وہ دیگر حیوانات اور دیگر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن جنوں انس دنیا میں جائز خواہشات اور جائز ضروریات پوری کرنے کے ساتھ جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور وہ اللہ کی بندگی ہے کہ اس سے رد ہوا اس روایت کا بھی یا اس قول کا بھی کہ جو عام طور پہ لوگ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ دنیا یہ محمد کی وجہ سے یہ پیدا کی گئی ہے ایک روایت میں آتا ہے اور اس روایت پر ہم نے تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ آیت نمبر سینتیس کے تحت کیا تھا فَتَلَقْقَ آدَمُ مِرْرَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَعَلَي وہاں پہ ہم نے مستدرک حاکم کی اس روایت کا ہم نے پورا اس کی تحقیق کی تھی کہ وہ روایت وہ قرآن وہ سندن بھی ٹھیک نہیں ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم اور اس روایت کی اس کا جو متن ہے وہ بھی قرآن سے ٹکراتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یعنی اس کائنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ روایت کہتی ہے کہ یہ دنیا اور آدم یہ سب کچھ یہ محمد کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ غلط روایت ہے وہ ماخلق الجن اور میں نے پیدا نہیں کیا جنات اور انسان کو اور ماں اور اللہ کے ساتھ کہ جن و انس ما اور اللہ کے ساتھ جو چیز ذکر کی جائے اس میں حسر ہوتا ہے کہ اگر جن و انس کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو وہ صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہے اب آگے مزید وضاحت کہ میں نے انسان کو صرف رزق کے لیے پیدا نہیں کیا لیکن آج معاملہ یہ الٹ گیا ہے جو چیز وہ اللہ کے لیے کرنی تھی انسان نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اپنے ذمہ, جو ذمہ داری لی تھی کہ وہ انسان کو رزق دینا ہے تو آج انسان خود اس کا ذمہ دار بنا ہے کہ رزق کا ذمہ دار میں خود ہوں ما من ہوں میں نہیں چاہتا منہم ان سے مر رسکن کوئی رزق اپنے لیے نہ اپنے لیے اور نہ اپنے بندوں کے لیے وما تعمون اور نہیں چاہتا میں کہ وہ مجھے کھلائیں نہ تو یہ رزق مجھے اپنے لیے ضروری ہے جی اور نہ ہی میں ان سے اپنی مخلوق کے لیے رزق یہ مانگتا ہوں معرین ما مر رسکن میں نہیں چاہتا ان سے رسکن رزق نہ اپنی مخلوق کے لیے وما تعمون اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں نہ تو رزق کی ضرورت مجھے خود ہے اور نہ اپنی مخلوق کے لیے یا ان کی اپنی جانوں کے لیے میں ان سے رزق نہیں چاہتا تو پھر رزق دینے والا کون ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین بے شک اللہ تعالی ہوا ضمیر فصل ہوا وہی اللہ الرزاق وہ رزق دینے والا ہے ذرقوت المتین اور وہ قوت والے ہیں طاقت والے ہیں المتین یہ المتین مضبوط طاقت والے قوت طاقت والے المتین مضبوط اور وہ مضبوط طاقت والے ہیں رزق دینے والا یہ اللہ ہے یہ اب آخر میں پھر تخویف اور صورت کے بالکل آغاز کے ساتھ یہ باندھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قیامت ہے قیامت ہے تو قیامت کب آئے گی لے آؤ نہیں یہ قیامت تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اگلوں کو ان کے عذاب کا وہ حصہ وہ دیا گیا تھا تو ان مشرقین کے لیے بھی ان کے عذاب کا حصہ ہے اور ایک بڑا حصہ ہے لیکن یہ جلدی نہ کریں بلکہ وقت آنے پر ان کو بھی وہ جو برا ہوا ڈول ہے آذاب کا وہ مل جائے گا ذنوب ظال کے فتح کے ساتھ یہ برے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں ذنوب ظال کے ضمے یعنی پیش کے ساتھ زمب کی جمع ہے گناہ کو کہتے ہیں یہاں پہ مفسرین نے ایک کراط وہ بھی ذکر کی ہے وہ معنی بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ جو اصل لفظ ہے جنوباً تو مراد اس سے وہ بھرا ہوا ڈول اور پھر اس سے حاصل مانا یعنی وہ عذاب کا جو حصہ ہے فَإنَّ لِلَّذِينَ دُولمُ زنوبًاً قرآن میں زنوب آتا ہے یہ برے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے ڈول جب پانی سے بھرا ہوا ہو تو اسے زنوب کہتے ہیں اور اگر وہ خالی ہو تو اسے دلوا کہتے ہیں دلوا جیسے سورہ یوسف میں گزرا تھا فا دلا تو اس نے وہ اپنا ڈول جو ہے تو وہ نیچے کیا پانی بھرنے کے لیے حضرت یوسف پیروسی کے ساتھ وہ چمٹ کر وہ باہر آئے تھے اور ایک لفظ ہے سجل سجال جیسے یہ روایت بھی ہم نے ذکر کی تھی بخاری سے کسی موقع پر کہ جب ہیرکل اور ابو سفیان کے درمیان وہ جو مکالما ہوا تھا بخاری کی بالکل ابتدائی روایات میں آتا ہے کہ تمہارا اور اس پیغمبر کے درمیان کوئی لڑائی یہ ہوئی ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ الحرب بیننا سجال کہ جنگ ہمارے اور اس کے درمیان یہ ڈول کی مانند ہے اور سجال یہ اس ڈول کو کہتے ہیں کہ جو کبھی خالی ہو اور کبھی بھرا ہوا ہو جیسے یہ راہٹ پہ جو ڈول وہ کبھی خالی ہوتا ہے اور کبھی وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اسے سجل اور سجال کہتے ہیں اور خالی ڈول کو دلوا اور پانی سے جو بھرا ہوا ڈول ہے تو ذنوب عربی میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں بڑی وسیع زبان ہے فعین ظلموں بز بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے ظلم کیا ہے یعنی شرک کیا ہے زنوبن نوبن بھرا ہوا ڈول ہے مراد یعنی عذاب کا حصہ ہے یعنی ان کے لیے عذاب کا حصہ ہے اور بڑا حصہ ہے مثل ذنوب اصحاب کہ ان کے ساتھیوں کے عذاب کی طرح جیسے ان سے پہلے اور اس صورت میں پانچ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر کیا گیا ان کے ساتھیوں کی طرح ان کے ساتھیوں کے عذاب کی طرح یعنی جیسے ان پر عذاب نازل کیے گئے تو ان لوگوں کے لیے بھی وہ جو عذاب سے جو برا ہوا ڈول ہے تو یہ ان کے لیے ہوگا یعنی عذاب کا وہ حصہ انہیں بھی ان کا اپنا حصہ وہ مل کر رہے گا فلاح استاجلون تو پس یہ جلدی نہ کریں تو جلدی نہ مانگے مجھ سے عذاب یعنی جلدی نہ کریں بلکہ وقت آنے پر ان کو اپنا وہ حصہ عذاب کا وہ مل جائے گا فویل الدین کفرو سورت کے آغاز میں یہ آیت نمبر چھ میں کہا تھا آیت نمبر پانچ اور چھ میں ان نما تو جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور جزا اور سزا وہ واقع ہونے والی ہے تو اسی وعدے کو سورت کے آخر میں دوبارہ وہ لوٹایا جاتا ہے اور سورت کے آغاز کے ساتھ ملایا گیا ہے فوائل اللہ ددین کفرو بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے انکار کیا ہے قرآن سے آخرت سے رسالت سے میوں مہیم الدی یو ان کے اس دن سے اس دن سے ان کے لیے ہلاکت ہے اللہ وہ دن یو کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو ان کافروں کے لیے اس دن کی ہلاکت ہے اور بڑی ہلاکت ہے تو سورہ ازاریات میں کہ جی اثبات قیامت تھا گزشتہ صورت سے زیادہ ترقی کے ساتھ اور اس سورت میں بعض بعد الموت پر شواہد اور دلائل ذکر کیے گئے صورت کے آغاز میں درمیان میں اور صورت کے آخر میں بھی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِعَيْدٍ اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے بِعَيْدٍ اپنی قوت اور قدرت سے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم ہیں کشادہ کرنے والے بے شک ہم ہیں قدرت رکھنے والے اور زمین فرشنا ہا ہم نے بچھایا ہے اسے فنعم الماہدون تو کیا اچھا بچھانے والے ہیں ہم ومن کل شئین اور ہر ایک چیز خلقنا زوجین ہم نے پیدا کیا ہے اسے جوڑا جوڑے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سورہ یاسین میں گزرا تھا۔ الذي آیت نمبر چتیس میں سبحان اللزیح اللہ مما تم بت الد و سم وصلوں میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں جی ان کی نفسوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں اور ہر اس چیز سے کہ یہ لوگ نہیں جانتے ففر رو اللہ تو پس دوڑو اللہ کی طرف لبکو اللہ کی طرف بے شک میں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا والا اور مت اللہ کے ساتھ دوسرا بے شک ہوں میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا کذا اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے میر رسول کوئی بھی پیغمبر مگر ان کی قوموں نے کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے تو آج اگر تمہیں کسی نے ایک معمولی گالی دے دی اللہ کی کتاب کے نتیجے میں تو تم کیوں اس پر غصہ ہوتے ہو اور تم کیوں کہ جو بھی اس راہ پر چلا ہے تو پھر وہ لوگوں سے انتقام نہیں لیتا اتوا سو بھی بل قوم ان تو آیا انہوں نے ایک دوسرے کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تھی بھی اس انکار پہ نہیں بل بلکہ ہیں یہ قوم ایسی لو ایسے لوگ توغون سرکشی کرنے والے تو پس پس کریں ان سے فما انت تو پس آپ نہیں ہیں ملامت کیے پہ اس میں مفعول ہے اللومن ملامت کرنا فمان انت ملوم پس آپ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے وزق کر اور آپ نصیحت کرے اس قرآن کے ذریعے بے شک نصیحت کرنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے ایمان والوں کو اور دیگر لوگوں کو اگر فائدہ نہیں بھی پہنچاتا تو ان پر حجت کو تمام کر دیتا ہے اور میں نے پیدا نہیں کیا جنات اور انسان کو انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں اکیلے میری عبادت کریں اللہ علی ابن عباس کہتے ہیں مگر تاکہ وہ اکیلے میری عبادت کریں معرین نہ تو میں چاہتا ہوں ان سے کہ اپنے لیے کوئی رزق نہ تو میں ان سے چاہتا ہوں رزق اپنے بندوں کے لیے اور نہ میں چاہتا ہوں رزق ان سے کہ وہ مجھے کھلائیں نہ تو مجھے اپنے لیے ضرورت ہے اور نہ اپنے بندوں کے لیے بے شک اللہ وہی رزق دینے والا ہے اور وہ ہے مضبوط طاقت والا فہن لدین تو بس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا ہے جنوبن ان کے لیے عذاب کا حصہ ہے اور میں اس برے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں مثل جیسا کہ ان کے ساتھیوں کو جیسے کہ ان کے ساتھیوں کو وہ عذاب کا حصہ ملا تھا یعنی جیسے ان کے حصے میں آیا تھا تو اسی طرح ان کو بھی عذاب کا حصہ وہ مل کے رہے گا فلاح استاجلون تو پسو جلدی نہ مچائیں یعنی وہ جلدی نہ کریں جلدی طلب نہ کرے مجھ سے یہ عذاب فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے انکار کیا ہے ان مقاصد سے مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي ان کے اس دن سے اللہ دی وہ دن یعادون کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ